ایز اے ورکر ہر لحاظ سے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا امپورٹینٹ رول ہے اور ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں مختلف جگہ پہ میں چونکہ خود گاؤں میں رہتا ہوں ہمارے زمیندار ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں آج بھی وہاں پہ ریڈیو سنا جاتا ہے تو ہماری دعائیں ہیں کہ یہ سپیرئر یہ ادارہ ریڈیو کے بعد آگے تیل, ٹی وی اور اس سیکٹر کے اندر ان کو آگے آنا چاہیے موسا حیدر کے ساتھ آپ رہے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کے لیے ایک مثبت راہ کا روشن چاہ تو سنتے رہیے بوم یوتھ کی آواز ایف ایم 106.6 بوم ایف ایم پر میں ہوں مدیہ مسود ایکسپریس نیوز سے یہ ہے نوجوانوں کی آواز آگے آئیں آواز سے آواز ملائیں اور یوتھ کو کامیاب بنائیں مطلب یوتھ کی آواز ایف ایم 106.6 بوم ایف ایم کو کامیاب بنائیں آئیے سنتے ہیں سینئر آرٹسٹ مسعود اختر ریڈیو بوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ رحیم یہ ریڈیو ایک یونیورسٹی میں کہ انہوں نے ریڈیو کا سیکشن لگایا ہے یونٹ لگایا ہے اس میں ان کا جو خاص مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ریڈیو کے ڈراموں کی ٹریننگ دی جائے اور ریڈیو کے ذریعے جو بھی اچھے اچھے پیغامات ہیں وہ ہم اپنی عوام کو پہنچائیں میرے جہاں تک خیال ہے کہ ریڈیو کے اس پہ ڈرامے بھی ہوں گے اور اور بھی کچھ بہت سے ایونٹس ہوں گے اس پہ سدا بہار گانوں اور معروف شخصیات کے سنگ ہم لے چلیں گے آپ کو سروں کے ایک سہانے سفر پر سجا <INESh> <pick incident> <disability> پروگرام میری پسند دی. تو سننا نہ بھولیے ہر ہفتے اور اتوار کو شام چھ بجے صرف اور صرف ریڈیو بوم ایف ایم 106.6 پر آر جے محمد فروخت کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے چٹ پٹی کیمپس گوسپ کامن روم بس اسکالرشپ اپ ڈیٹ اور جاب اپنیٹیز کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری گپ और اور وہ سب کچھ جو آپ سننا چاہیں صرف اور صرف پروگرام کیمپس کیفے میں ایوری منڈے ٹو سیٹرڈے الیون اے ایم تو ٹون ان کیجیے سکس یا پھر لاگ ان کیجیے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ بوم ایف ایم آف میوزک مستی فنڈا فیشن ٹرینڈ یہ سب کچھ اور بہت کچھ کا दिन के बारह बजे तो सुनते रहिए रेडियो बूम एफ 106.6 पर ओ यूथ का शशका Assalamu alaikum listeners this is your RJ Usman Ahmed from Boom FM 106.6 I have a co-host with me and uh, she'll introduce uh, herself uh, here she is Hello assalamu alaikum and good evening listeners main hu aapki nayi host Fatima Beg aur main welcome karti hu aaj show today. کیسی فاطما اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک آپ سنا آپ کی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہیں آج موسم آج کا ویدر کافی دنوں کے بعد بہت اچھا ہو گیا ہے اور میں اسے بہتوائے کر رہی ہوں اتنی پیاری ہوائیں بارش کتنا مزہ آتا ہے موسم کو انجوائے کرنے بہت اچھا لگتا ہے خاص طور جب گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں اور پھر ایسا موسم ہو تو کیا بات ہے کیا ہی بات ہے جی کیسے انجوائے کرتی طرح کا موسم ایسے موسم کو انجوائے کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ میں گرم گرم کافی چائے پیوں یا پھر گرم گرم پکوڑے کھاؤں اور بارش میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے <laughs> جی بالکل بارش میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے اگر طبیعت ہو بالکل ٹھیک ہو اگر طبیعت نہیں بھی ٹھیک اور اگر آپ کو اگر ٹھیک ہے بھی اور آپ کو دل کر رہا ہو کہ آپ نے خراب کرنی ہے تو آپ پلیز ضرور جائیے گا ضرور جائیے گا بالکل ضرور نہایا کریں کیونکہ نیچرل ہے بہت مزہ آتا ہے اور بہت کمی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں کہ بندہ انجوائے کرے بارش گرمیوں کی پہلی بارش ہے نا؟ سو so, ہاسٹل میں پکوڑوں وغیرہ کا کوئی ہے ماحول ماحول خود بنانا پڑتا ہے ہاں یہ بھی ہے بڑے بنائے تو ملتے نہیں ہاں مل جاتے کا وہ نہیں ہوتا جو ہم لوگ خود بناتے ہیں ہاں بالکل تو ہاسٹل میں آپ خود بنا سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں سو فاطمہ دس از یور فرسٹ شو Yeah, it is my first row and I'm a little uh, nervous about it. Hey, don't be nervous. Uh, you'll be enjoying it. oh inshallah. This is your host, uh, Arjel Osman Ahmed and... Arjel Maz Fatma. From uh, Boom FM 106.6, uh, Yodh Ki Voice. <laughs> The voice of Yodh. اوکے okay, جی حال چال پوچھتے چلیں ان لوگوں کا جو بیمار ہیں اور میں so سب سے پہلے آپ کا حال پوچھ لوں کہ کی آپ کیسے ہیں کافی دنوں سے سنا ہے آپ بیمار تھے جی میں کافی دنوں سے بیمار تھا شوز نہیں کرا تھا کافی uh, لسنرس جو ہے نا فیڈ بیک دے رہے تھے کہ پلیز آج آئی ایم مسنگ یور شوز اینڈ آئی ایم ہیئر گلا بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے درد بھی بہت ہے اسی لیے بولا بھی ٹھیک سے جا نہیں رہا تو اب گولیاں وغیرہ کھا کے آ تھے کہ آپ نے سر بالکل آپ تو نوٹ کر ہی نہیں رہی ہوں گی جی بالکل ہاسپٹل میں ہیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہیں ان کا حال چال پوچھتا چلوں کہ اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں احتیاط سے ڈرائیو کرے جی بالکل بھی کیئرفل کیوں کہ دیر سے پہنچنے نہ پہنچنے سے بہت بہتر ہے آپ کے پیارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیا صحیح آپ کے پیارے بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا سارا دن آپ باہر ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈینٹس یونیورسٹیز اور کالجز میں ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کوئی ماں ہوتی ہے کوئی بیٹی ہوتی ہے کوئی بھائی ہوتا ہے تو اپنے لیے نہ صحیح ان کے لیے ذرا احتیاط سوچ کے اور جو ہے جو لوگ جن کے پیپر ہیں بیسٹ لک فور دیم ہم لوگ تو ابھی ابھی پیپر سے فارغ ہوئے exactly, <laughs> ہیں ہو جی بالکل نہیں ہوا لیکن لگ گیا کہ کس پیپر میں ہمارا کیا اعمال ناما ہے. <laughs> جی, ایسے میرے ساتھ بھی ہے کہ کچھ کچھ پتا لگ گیا ہے کہ کس کس پیپر میں کتنے کتنے مارکس ہیں تو اوور آل میرا تو بہت اچھا تھا uh, میرا اچھا تھا اور سماؤ تھوڑا سا برا آپ کو فور کاسٹنگ بھی بتاتی چلوں گریڈ فرائیڈے کو تو آپ چلتے ہیں ایک اچھے سے ٹریک کی طرف کیا کہتی ہیں آپ ہاں ضرور تھوڑا سا انجوائے کر لیں ہمارے لسنرز بھی جانے دو لہروں میں کہیں ڈوب جانے دو مجھ سے کہے ایک جل پری ڈوب جانے دو جل میں کہیں u आपको बताते चलें आज की आज हमारा होगा 25 اور آپ کو آپ جتنا انجوائے کر سکتے ہیں نا آج کے کو پلیز کر لیجیے گا اس رینی کل دھوپ نکلنے والی کر سکیں گے نہیں کرتی ہوں اس ویدر کوئی لائک رینی سیزن یا اگر اس رینی سیزن میں جو ہے کپ پکڑا ہو کافی کا اور جو ہے گھر کے باہر کھڑکی میں کھڑے ہو کے جو ہے نظارے کر رہے ہو باہر کے کتنا مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ دیکھتے ہو پتے گھیلے ہو رہے ہیں اور بارش تبک رہی ہے اور جب وہ بارش ڈفرینٹ چیزوں سے ٹکراتی تو اتنے مزے کی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے جیسے نیچر میں خود ایک میوزک ہے نیچر خود ایک میوزک کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اور کتنی چیزیں کتنی لگ جاتی ہے دھول جا جاتی ہیں سب جو اتنے عرصے کی دھول ان پہ پڑی ہوتی وہ دھول جاتی ہے جی بالکل اور اسی طرح سے انسان کا دل بھی جو ہے نا وہ دھل جاتا ہے اگر وہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس موسم کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے ہاں اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کوئی بھی مزے مزے کی چیزیں کر سکتے ہیں لائک پکوڑے بنا لیں یا جو ہے سموسے اچھے سے مزے کے سموسے اور چائے کے ساتھ یا کافی کے ساتھ سموسے کھائیں کتنا مزہ آتا ہے ہم کھا نہیں رہے ہم لوگ اس چیز کو آپ بہت زیادہ ہی انجوائے جی بالکل میں بھی ہی سوچا ہوں کہ جاتے کے ساتھ سموسے وغیرہ کھائے جائیں بالکل سو so, uh, جو بائک پہ جا رہے ہیں وہ خیال سے جائیں کپڑے بچا بچا کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں ٹھیک ہے بالکل کیونکہ یہاں کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے وہاں پہ گھڑے گھڑے ہر جگہ پہ گھڑے بنے ہوتے ہیں اور پانی جمع ہوا ہوا ہوتا ہے تو بی کیئرفل اپنی بائک کو بھی بچائے اور دوسروں کو بچائے اگر کوئی پیڈیسٹرین ہے تو دیکھ کے خیال کیجئے گا کہ کی اس کے کپڑے نہ گندے ہوں آپ کی وجہ جی بالکل اور جو کارز وغیرہ میں ہیں ان کو بھی تھوڑا جو ڈرائیو کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کون گزر رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کہ اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں یا کوئی بزرگ ہے اگر پاس سے گزر رہے ہیں تو ایک دم سے گاڑی کی چھیٹیں یا جو جتنی بھی کیچڑ وغیر ہوتی ہے اس کی چیٹے نہ پڑ جائے اس پہ جی بالکل انجوائے کر رہے نا بہت زیادہ کیوں, آپ کر رہے ہیں میں بھی بہت انجوائے کر, کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ میوزک بھی بہت اچھا سا چینج کیا نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اوکے okay, ایک سانگ لیتے ہیں اور سانگ کے بعد پھر آئیں گے اور پھر آپ کو اچھا سا اکنامیکل اپڈیٹس بتائیں گے آج کی کے ایسی مارکیٹ کے بارے میں تو اسٹیون ہاں یا اور لائک ہیئر کمپس بار وہی لا بار وہی میں ساکی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی لا بار وہی لا بار وہی جام لا پار وی باد شیخ کہتا ہے کہ ہے شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی ہرا میں سا اب ہمیں سکتے ہیں فیس بک پہ ایز ویل ایز ہمارا فون نمبر ہے زیرو فور ٹو تھری فائیو تھری تھری زیرو تھری فائیو نائن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ہمارا فون نمبر ہے زیرو فور ٹو تھری جی اور ہمارے فیس بک پر آپ عارجے عثمان احمد کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک جلدی جلدی سینڈ کریں اور ہمارے ساتھ ہیں اویش چشتی جو ہمیں سن رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں پروگرام کو یا تھینک یو ویری مچ ہی فرام ہاسٹل اور uh, اور کون کون ہے ہمارے ساتھ جلدی جلدی بتائیں اور ہمارے ساتھ ہے سنا اور وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سپیر یونیورسٹی ہاسٹل سے اور اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کافی اچھا جا رہا ہے اور لے چلتے ہیں آپ کو کے سی اپ ڈیٹ کی طرف کراچی سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کرنٹ جو مارکیٹ بند ہوئی وہ تھی سیونٹین تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ اینڈ فورٹی اور جو جن کمپنیز نے ہائی لیول پہ بزنس کیا آج وہ ہے سیونٹین تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ تھرٹی ون اور لو ریٹ ہے اور تقریباً مائنس کمپنیز کا جو ہے وہ ریٹ مستحکم رہا yeah you can call us on زیرو فور ٹو اور ہمیں کیچ uh, کر سکتے ہیں آپ فیس بک پر آر جی احمد کے نام سے آ رہے نا آپ جلدی کہہ رہے ہیں وی آر ویٹنگ اوکے ٹاپک کے بارے میں جلدی سے بتائیں ہاں آپ بتا آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ بحث کرے تھے آپس میں کہ نہیں لڑکے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا لڑکیاں سو آج کا ٹاپک بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سے کی کیا لڑکے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر لڑکیاں مینس uh, لڑکوں کو زیادہ, uh, ہے, ہے, کو زیادہ سوچنا پڑتا, <laughs> ہیں? زیادہ سوچ, پڑتا ہے لڑکیوں کو جلدی جلدی ہمیں کالس کریں بریک میں جب ہم سانگس uh, کی بریک پر ہوتے ہیں یا دوسری بریکس پر ہوتے ہیں ہمیں کال کریں اپنا فیڈ بیک دیں اور پلس uh, uh, جلدی جلدی سے ہمیں فیس بک پہ میسجز کریں اور بتائیں کہ کون زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کن کو زیادہ سوچنا ہوتا ہے کون زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اوکے okay, اب وقت ہوا ہے اذان عشا کا تو اذان عشا کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے کے yeah. یا تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور سوچیے گا کہ کون زیادہ انڈیپینڈینٹ ہے جی اور جو ہے جواب بھی سوچئے گا اور اذان بھی سنیے گا اور اس کے بعد یہیں پر ہی رہیے گا کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ میں اور میں اور یہیں <laughs> جی بالکل میں ہوں سید بلال کتب اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم نوجوانوں کی آواز ان نوجوانوں کی جو کہ سپیریئر یونیورسٹی سے آپ کے ساتھ مخاطب بھی ہوں گے ذہنی طور پہ بھی اور اپنی آواز بھی مجھے امید ہے کہ یہ ریڈیو جو ہے یہ صرف نوجوانوں کے لیے ایک مثبت رجحان نہیں بلکہ علم شعور اور دانش کا ایک گہوارہ بنے گا ان سنتے رہیے بوم ایف ایم <سلام> یہ بوم کی آواز ہے لاہور اور اس کے گرد و میں ایشا کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے سامعین کرام ازان عشا تمہ نہ در التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درج آتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفات نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا یا رسول <سؤال> اللہ یا رسول اللہ یا اللہ غدیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ النبي صلوا عليه الله عليه النبي صلوا الله عليه كل من صلى عليه وينالوا البركات كل صلى عليه الله عليه النبي صلوا الله عليه وينال البارتات كل من صلى عليه وينال البارتات كل من صلى عليه النبي حاضرين علموا بما علم اليقين النبي حاضرين علموا بما اليقين امر رب العالمين فرض الصلاه عليه امر رب العالمين فرض عليه بِصَلَاةٍ وَلَهْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ بِصَلُو عَلَيْهِ كل اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَنَالُ الْبَرَكَاتُ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَيَنَالُ الله الله الله الله اللہ النبي صلو صلوات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ السلو لے سونا وا تلا ان بیسل لو علے سونا وار من سو لاک با من کلو منسلح ال کایک کے بدر جا تم پہ کر رو تبا کے بدر کروڑو شمسوں بوہا تم تک کرو درو کا کے بدرست جا تم پہ رو دونو تبا کے شمسوں بوہا تم پہ کرو د شے روزے جزا تم کروڑوں درود دپے روزے جزا تم تو کرو دورو ڈپے جملہ بنا تم تو کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ يا حبيب الله النبي يا من حضر النبي غير البشر النبي من حضر النبي البشر ملغه شق القمر ونزل سلم عليه ملغه شق القمر ونزل سلم عليه بیسو سولا وا تو لاگے بیس لوگ سولہ واطل كل من کو نی بارات کلو منسلے کو نا کلو منسلے کرو ٹھنڈا میرا پپچاندار سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو دور ست ہوئی انتخاب پسپ ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو دورو یا وسول اللہ رسول سو نلا یادی بلا یادی بل دید کلرو ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس والمجوس أسلموا على يديه النصار والمجوس أسلموا على يديه اللہ بیس لوگ سونا واطل لاگلے اللہ بیس لوگ سونا ولا منسل لا گلے كل باقات اللہ عليه وينال Get to tune in with your host Usman Ahmed in your favorite show Boom Digest From Monday to Friday 6 to 8 p.m. only on Boom FM 106.6 We have come to you for Chet Petty Campus Gossips Common Room Buzz Scholarship Updates And Job Opportunities ke saath -saath. सारी ساری और شپ اور وہ سب کچھ جو آپ سننا چاہیں صرف اور صرف پروگرام کیمپس کیفے میں ایوری منڈے الیون اے ایم تو ٹون ان کیجیے یا پھر لاگ ان کیجیے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ بوم ایف ایم ڈاٹ پی کے ہاٹ اینڈ راک پیپل ول بیٹھ کا ویلکم بیک لسن کیا آپ نے اللہباغ کا کلام تھا ساتھ میں جو ہے ہم نے نعت بھی سنی بہت اچھی آواز میں جی بالکل اور آپ تھوڑا فیڈ بیک لے لیں اور اس کے بعد پھر جی تو ٹاپک ٹاپک کے بارے میں آپ نے سوچا اور آپ نے بھی سوچا میں تو سوچ ہی رہی تھی بہت کچھ سوچا جی میں نے آپ مجھے بتائیں تو نہیں لڑکیاں زیادہ اس لیے سوچتی ہیں کیونکہ یہ سوچنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے ان کو جو ہے اپنی فار ایگزامپل کی جو سوسائٹی جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے وہاں پہ جو ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے یہ یہاں پہ ڈومینٹ ہے اسی لیے تو وہ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نہیں انڈیپینڈنٹ تو ہوتے وہ بےچارے کتنی چیزوں کی وہ تو ایک الگ چیز ہے نا لیکن ہم اسی کے مسال لے لیتے ہیں کہ دیکھے آپ جب چاہیں جس ٹائم چاہے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکا آیا ہے کوئی بات لڑکی اگر لیٹ تو سوچے کتنی باتیں ہوں گی نہیں لڑکی لیٹ آئے گی لیکن لڑکی کے لیے کتنی آسانی ہے سب کچھ ہاسٹل میں ہی ہے کچھ بھی منگا رہے ہیں کے لیے یہ بات ہے کہ ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہر چیز ہے اور خاص طور پر کا ہاسٹل ایسا جہاں بلیک آؤٹ کے دوران بھی لائٹ نہیں گئی اور یہ فیصلٹی تو سب سے اچھی ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے اس کے علاوہ بھی کافی فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے ہم اسٹوڈینٹس کو جی بہت زیادہ فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ لڑکوں کو بچاروں کو خود ہی میڈیکل جانا ہے تو بےچارے خود ہی جائیں گے اچھا کوئی جانا ہے تو یہ بات نہ کر لے کوئی یہ بات نہ کر لے یا ایسا نہ ہو جائے یا ایسا نہ ہو بے شک وہ خود جو کام کر رہی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کریے لیکن ہر دیکھنے والا جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے اور پھر بات फिर बात करता है उसके جو जो है उसको चलना पड़ता है ڈھلنا پڑتا है میلس کے لئے یہ بات نہیں ہوتی ہے دیکھیے پھر اگر چلنے اور ڈھلنے کی بات ہے پھر تو آپ لوگوں میں بہت مطلب بہت میچورنس آ جاتی ہے بہت آپ لوگوں کی پرسنالٹی بالکل اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ایک جو ہے نا حص دی بھی ہوتی ہے لڑکیوں میں وہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا جو بھی کام کرتی ہے تو اس کی اندر سب سے پہلے آتی ہے کہ یار یہ کام کہیں غلط تو نہیں ہے تو وہ اس چیز کو دیکھ کے جو ہے نا کام فردر پروسیڈ کرتی ہے جی ہمارے پاس میسج ہے اور وہ کہتے ہیں اس بات میں تھوڑا سا ایگری کرتی ہوں تو اسی لیے آپ لوگ سوچتی زیادہ ہے نا اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے یہاں پہ چل نہیں سکتے اس طرح سے مطلب کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ہاں فیملی سپورٹ بے شک ہوتی ہے جیسے اب مجھے ہے, میں آتی ہوں اس ٹائم پہ آتی ہوں شو کر کے جاتی ہوں لیکن بہت ساری ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ کرے لیکن وہ نہیں کر سکتی صرف اس لیے ان کے پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے اگر تم اس ٹائم کام کرنے یہ تو یونیورسٹی کے اندر ہی ہے نا یونیورسٹی سے الگ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر یونیورسٹی کو نکال کر ہم دیکھیں کہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہماری اس سوسائٹی میں یا میل تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ میل زیادہ ڈومیننٹ ہے میل تو ڈومیننٹ ہے انڈیپینڈنٹ بھی میل ہے لیکن پھر بھی جو میل ہے وہ وہ بے بہت ساری گھنا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی فکر ہو گئی اور جس طرح کا جو ہے ہماری دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور یہاں دیکھا جا رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیمل ہوتی ہیں وہ جسٹ ہاؤس وائف ہوتی تھیں اور ہاؤس وائف بھی ہونا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے بچوں کی پراپر تربیت کرنی ہوتی ہے سکھانا ہوتا ہے نہیں بچوں کی تربیت کرنا بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جس طرح تربیت کریں گے اور پڑے گا آج کل جو ہے وہ کافی تربیت کر بھی لوگ صحیح نہیں رہ سکتا اور کس کا بند نام ہوتا ہے تو اچھا جب بچے نے کچھ کیا ہاں یہ پیرنٹس تربیت ملی ہے وہ آدھا ٹائم جاپ پر ہوتے ہیں آدھا ٹائم پر ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت انہوں نے بچوں کو ٹائم دیا وہ بچوں نے ماننی نہیں اور انہوں نے سننی کس کی اپنے دوستوں کی اور پھر بدنام کون ہوئے بےچارے پیرنٹس لیکن آج کل جس طرح سے دنیا ترقی کرتی جا ہر فیلڈ میں جو ہے نکلتی جا رہی اور مطلب مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں تو اب یہ چیز تھوڑی کم ہو گئی لیکن پھر بھی ایک چیز جب آ جاتی جب میرڈ لائف خاص طور پہ ہوتی تب اس میں جانے کے بعد جو ہے نا فیمل تھوڑی جو ہوتی ہے بہت, آ, رہنا. جی, جاتی ہے کہ نہیں شادی کے بعد کام آ, نہیں کرنا آپ نے آپ گھر میں بیٹھے بچوں کو والے ایسا آئی تھنک نہیں ہونا چاہیے اچھا نہیں دیکھیں بہت جگہ پر یہ چیز ٹھیک بھی ہے کہ وہ بچارہ لڑکا جو ہے یا وہ میل بچارہ کیا کرے کہ پہلے تو اس کو اپنی سیفٹی سیکیورٹی چلو وہ تو بڑے سکون سے آ جاتا تھا چلا جاتا تھا اب وہ بیچارہ وائف کے لیے پریشان رہتا ہے کہ یار وہ پتہ نہیں ٹھیک سے ہوگی آفس میں یا نہیں ہوگی وہ اب اب جو فیمل ہوتی ہے وہ پریشانی کو سمجھتی نہیں اور بولتی نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ فیمل پریشانی آ... کو نہیں سمجھتی <laughs> وہ بالکل سمجھتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہے میلز پہ بھی وہ ہے, برڈن ہے ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا ان کے فادر ہیں وہ باہر کام کر رہے ہیں ان کو فکر ہے کہ وہ صحیح سے گھر واپس پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی کیونکہ آج کل کے حالات جو ہے کہیں بھی کہ بام بلاسٹ ہو گیا تو کہیں بھی یہ ہو گیا تو باہر نکل سکے ایون مجھے بھی یہی کہا جاتا ہے مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا کہ احتیاط سے جانا آج کل بلاسٹ ہوتا نہیں لگتا کہاں پہ اٹیک کر तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि वो परेशान होते हैं और उनकी फिक्र बनती भी है جی بالکل فکر بنتی ہے لیکن اب پھر وہ فیمیلز وہ کرتی ہے نا اعتراض نہیں آپ ہمیں جاب کے لیے نہیں چھوڑ رہے آپ اب لوگوں کی انٹینشنز کا تو نہیں پتا ہوتا کہ تو نے خود کر دیا تھینک یو سو مچ اسمان میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے نا لڑکیوں کو دیکھ پرکھ کے جانا پڑتا ہے جہاں پہ وہ جاتی ہے اس لیے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کچھ چیزیں وہ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں تو نہیں تو یہی پرابلم ہے تو میل سوچتا ہے کہ آفٹر میرج جو ہے وہ اپنی فیمل کو سیکیورٹی اور جو ہے پوزیسو ہوتا ہے نا اپنی فیمل کے لیے وہ اس لیے کہتا ہے کہ نہیں آپ آرام سے گھر میں بیٹھے میں کمانے کے لیے ہوں میں کماؤں گا اور میں جو ہے جو آپ کہیں گی وہ بھی کروں گا تو پھر پرابلم کیا ہے لیکن جو وہ کہیں گی کرنے میں اور وہ خود جو چاہتی ہے کرنا وہ جو خود کرنا چاہتی ہے ایون مجھے اگر لے لیجئے جو کام میں خود کرنا چاہتی ہوں اچھا مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ مجھے شوق تھا ایئر فورس میں جانے کا ایز اے جی ڈی پائلٹ لیکن پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے جانی سکے کیونکہ جس سال میں نے انٹروٹیسٹ دیا تھا اس سال انہوں نے گراؤنڈ کر دیا تھا فیمل پائلٹس اور کہا تھا کہ ایرونوٹیکل میں آ جائیں تو میں نے اسکرین ٹیسٹ کلیئر کرنے کے باوجود میں وہاں نہیں گئی uh -huh. کیونکہ مجھے ایرونٹکلس کا شوق نہیں تو میں کہ میں جہاز بننا, میں نے پائلٹ بننا ہے سو so, وہ مجھے کہ کوئی بات نہیں آفٹر میں شادی ایسے بندے سے نا, ہو, کہا <laughs> کہا, نہیں, <مجھے> <laughs> والے سے شادی تو اس بیس پہ میں بات کر رہی تھی نہیں کچھ چیزیں جو لڑکیاں خود کرنا چاہتی ہیں نہ اور ان کو دکھائے تو ان چیزوں میں جو ہے نا کو نہیں ملتی جتنی چاہیے تو کیا کہتی ہیں اور پاکستان میں فیمل سیکیور ہیں وہ یہ بھی نہیں کہوں گی ہنڈریڈ پرسینٹ سیکیور ہے لیکن یہ اتنا کانشیس بھی نہیں ہونا چاہیے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے تو تو اچھا جھاڑو برتن تعالیٰ جھاڑو برتن نہیں دیکھئے اپنے بچوں کی تربیت کریں جی بالکل تربیت میں تو صرف فیمل نہیں میل کا بھی برابر کا حصہ ہونا چاہیے نہیں دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ جو پہلی تربیت ہوتی ہے وہ ماں ہوتی اور جو ماں کی ہوتی وہ ہی درس گاہ ہوتی تو نہیں ابھی کوئی ارادے نہیں ہیں تو اپنے لسنر سے سننا چاہیں گے کہ وہ کس چیز کو یا جاب کرنے کو اور یہ بھی بتائیں کہ جلدی جلدی کے جو ہے فیمل ہے یا تو ہم آپ کی فیڈ بیک کا ویٹ کر چلیں چلتے ہیں ایک اچھے سے ٹریک کی طرف اٹس فرام علی عظمت ہیئر اٹ کمز فور یو جی ٹی روڈ پر باغبان پورا کے علاقہ میں طرز تعمیر کا شاہکار شالیمار باغ واقعہ ہے بارہ جولائی سولہ سو اکتالیس کو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے کہنے پر رئیس خاص خلیل اللہ کی زیر نگرانی شالیمار باغ کی بنیاد رکھی گئی اسی ایکڑ رقبے پر پھیلے اس باغ کو ایک سال کے کلید عرصے میں اکتیس اکتوبر سولہ سو بیالیس میں مکمل کیا گیا برطانوی دور میں ڈپٹی کمشنر لاہور میجر میک گریگر نے اپنے آرام گاہ کو اس کا داخلی دروازہ بنایا جسے بعد میں مستقل طور پر بند کر دیا گیا شالیمار باغ کا وسط اپنی اصلی حالت میں سات تختوں پر مشتمل تھا جن میں سے محض تین رہ گئے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے سے پندرہ فٹ اونچائی پر واقع ہے بلائی تختہ فرا بخشی تختہ فیص بخش اور زیر تختہ حیات بخش کہلاتا ہے شالیمار باغ کی تاریخ اس کی بیرونی دیوار پر تحریر ہے جو کہ اس کی مجموعی حالت زار کی نشاندہی کرتی ہے ایک لمبے عرصے تک یہ باغ غیر ملکی سربراہوں کی دعوتوں کے لیے استعمال ہوتا رہا جس سے اس کو کافی حد تک نقصان پہنچا مقامی حکومت توجہ اس تاریخی اساسے کو بچا سکتی ہے آپ سن رہے ہیں عثمان احمد کو ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پر فیڈ بیک اور میسجز کریں جیسنر ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لسنرس کے فید بیک کی طرف تو ایمن نے ہمیں جوائن کیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ عثمان اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اب ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ گرلس کو گھر پہ بٹھا دیا جائے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں وہ کیا کہوں میں اب لڑنا نہیں چاہتا نا میں نہیں کوئی بات نہیں ہم لڑیں گے نہیں ہم جسٹ آرگیو کریں گے جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنی حفاظت تو خود کرنی چاہیے نا یا نہیں جی بالکل کرنی چاہیے اپنی حفاظت تو آبویسلی اللہ پاک کے بعد ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے ہم لوگ اتنے دور جو ہاسلائز خاص طور پہ ہیں فیملس وہ دو, اتنی دور آئی ہوئی ہوتی ہیں اپنے گھروں سے تو ان کے پیرنٹس نے کچھ سوچ کے انہیں بھیجا ہوتا ہے کچھ ٹرسٹ ہوتا ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے اور پھر لڑکی خود ایسی ہو کہ جسے اپنے آپ پر یقین ہو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کی دیٹس اے پرابلم جی بالکل اگر لڑکی کو اپنے آپ پہ یقین ہے فیمیل کو اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے اتنے گٹس ہیں اس کے پاس کہ وہ جو ہے سوسائٹی میں سروائو کر سکتی ہے تو بالکل شیشد uh, uh, right? right. <laughs> <laughs> جی بالکل تھینک یو یو آر ویلکم ہمارے لسنرس کہاں تک uh, ایگری ہم سے جلدی جلدی بتائیں جلدی جلدی اپنے فیڈ بیک ہم لوگ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ لاگ ہو سکتے ہیں فیس بک پہ ہمیں کیچ اپ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں اوکے اور آپ ہمیں جو ہے آن بھی سن سکتے ہیں اس کو ڈبلو ڈبلو پر آپ ہمیں اوور دا سن سکتے ہیں اور جو وہ انہوں نے اپنا پورا نام نہیں لکھا لاہور سے ہے سینگ کہ عثمان بھائی شو بہت اچھا جا رہا ہے اور یا ان کا سیکنڈ میسج بھی ہے عتیق الرحمان گوندل یا تھینک یو سو ویری مچ اینڈ یہ کہہ رہے ہیں میسیج آپ کے لئے کہ ایگری وتھ فاطمہ او تھینک یو سو مچ گوندل صاحب چلے جی یہ تو زبردست کی ہے آپ کیا کہتے ہیں بارے میں جی ضرور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اب انہوں نے فیور کر دیا آپ کو لیکن میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو ہے لڑکیاں اپنی احتیاط کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ دا. اب دیکھیں جب آفٹر میرڈ ہو جاتا ہے تو اب جو میل ہوتا ہے اس کو بہت ساری فکریں ہوتی ہیں اس کو بچوں کی بھی فکر ہے گھر کی بھی فکر ہے سیم فکر فیمیلز کو بھی ہوتا ہے ایسی, ایسی بات تو نہیں نہ کہ جسٹ میل سارا برڈن اٹھا رہا اور ساری ٹینشن نہیں رہا کھانا پکانا دیکھیں ویسے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ کھانا پکانا اور جھاڑو پونچا یہ چیزیں فیمیل کی تو ظاہر بات ہے یہ بھی تک کام ہے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ گھر آئیں گے جیسے اگر آئیں گے یا بیٹا آئے گا یا بیٹی آئے گی کوئی تو جو ہے اس کو کھانا دینا ہے اس کے کپڑے پریس ہونے چاہیے اس کے کپڑے صاف ہونے چاہیے اگر کوئی سکول, سکولنگ میں ہے کپڑے یونیفارمس تیار ہونی چاہیے سب کچھ تو ہوتی ہیں اس کے لیے اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی لائف کو بھی چلا رہی ہے اپنی مدر ہے جو ہم بچوں کو پرورش بھی جنہوں نے کی ہے مجھے یاد ہے کہ ہماری اسکولنگس میں وہی ہمیں ایز اے ٹیوشن ہوتی تھی جو ہم پڑھ آتے وہ جس کی آ, مجھے وہ کہتی رہتی میری بیسکس جو ہے میری ماما نے بنائی ہے تو, uh -huh. اور وہ سب لائف میں بھی ہے تونک سو از اے بگ ڈیل جی میری بھی آ, جو آ, بیسکس ہے وہ میری ماما نے ہی بنائی ہے اور ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ وہ رات میں جب ہم سارے کاموں سے فری ہو جاتے تھے تو ہمارے روم میں آ کے ہم بھائی کو ہم بھائیوں کو جو ہے آ, عدیث پڑھانی احدیث پڑھانی اور اچھی اچھی باتیں بتانی کہ لائف میں لائف کو کس طرح گزارنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کریں برد باری سکون صبر اگر آپ یہ چیزیں آپ میں ہوں گی تو یو یو یو وڈ ہیو آ پرسنالٹی ایگزیکٹلی تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آ, ایک سے دوسرے تک بہت اچھی اچھی باتیں پہنچایا گرم जी बिल्कुल और सिंसियरली पहुंचाया करें जी, बिल्कुल आजकल सिंसियरिटी बड़ी कम है क्या कहते हैं बहुत कम है आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको मशवरा देंगे और इस तरह से एक कॉल भी था कि अगर आपने किसी की जाननी है ना तो आप उससे देखे आज कल क्या होता है की सामने जो एक कुआ है लड़का उसमें गिर रहे तो पीछे जो चलने वाला होता है बोलते है अरे रुको रुकु में एक टांग मार गया था एग्जैक्टली ऐसा होता है तो प्लीज लिसनर ऐसे लोगो ऐसी बच के रहिएगा जी बच के रहिएगा और बल्कि सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करे उन तक भी अच्छी اور سوسائٹی کسی ایک انڈیویجل سے نہیں اچھی بنتی ہاں انڈیویجل ایفرٹس ضرور چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ہر بندہ انڈیویجلی کرے گا تو سوسائٹی جو ہے وہ اچھی ہوگی کسی اور جی وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا ورنہ نہیں بہت میٹر کرتی ہیں تو سر کائنڈلی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کیجئے نہ کہ کی جہاں جی, اپنے آپ کو نا ہر ایک کو سوسائٹی میں اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے exactly. جی تاکہ اب دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے سیدھا رکھیں گے تو اگلا آپ سے جو ہے متاثر ہو کر آپ کی طرف آئے گا ضرور ایک پوائنٹ پر ضرور آئے گا. جی بالکل اسمان, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نیگیٹوٹی نا اپنی طرف زیادہ ایز پوزیٹیوٹی جو ہے نا ہاں جی بالکل لیکن وہ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ نا پانی سر سے گزر جانے کے بعد اگلے کو ہے اور پازیٹوٹی کو لے کے چلنے کی کوشش کیجیے بی آپ ہم کو ہسٹری اور انفارمیشن بتا دیں اپنے لاہور کے حساب سے اور جو یہاں پہ مارکی ہاں جی پرسنالٹیز آئی اور جو مارکی یہاں پہ مارے گئے ہیں وہ ہم آپ کو تھوڑی سی بتا دیں تاکہ آپ کی انفارمیشن میں جو ہے تھوڑا اضافہ ہوتا رہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد صرف آپ کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے آپ کو انفارمیشن بھی پہنچانی ہے بالکل بالکل بالکل اور اچھی باتیں بھی پہنچانی کیونکہ یہ سٹیشن ہے ہی آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کا ہے بالکل صحیح کہہ رہے عثمان آپ تو ہم آج کس پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مزدور غز ہیں اور یہ پیدا ہوئے ٹین تھرٹی سیون میں اور جو کہ فرزند تھے مسعود غزنوی اور پوتے تھے محمود غزنوی کے پوتے تھے اور مسود غزنوی کے فرزند تھے جی محمود غزنوی کے تو کافی نام ہے جی اور جب اور بہت کم سن ہی تھے جب بہت چھوٹی عمر میں تھے جب انہیں جو ہے گورنر لاہور بنا دیا تھا اور wow. پھر جو ہے جب لاہور آئے تھے تو اپنے ساتھ تین نامور سپہ سلاروں کو ساتھ لاہور لے كر آئے تھے اس میں منصور بن ابال کاسم اور سید سلمان اور سہنگ محمد تھے چلے جناب آپ کو كیسی لگی انفارمیشن ہم مزید آپ کو كو چھوٹی سی بریک, بریک احمد فاطمہ from your uh, station your own station FM boom 10 106.6 boom FM stadium. سے تو دل جھوم, جھوم, جھوم, جھوم جائے، میں ایک تڑپ ہے دل پر جانی اسے ستنیا میں کہا رے ہارے, ہارے نفرت دکھانا سجنا ہے اس کا یہ شرمانا فن تعمیر کا شاہکار لاہور ریلوے اسٹیشن یہ پوشیکو امارت اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو ساٹھ کے درمیان پانچ لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی اس امارت کی تعمیر کی منظوری برطانوی حکومت نے اس وقت کے مغلیہ سلطنت کے شہزادے اور لاہور کے حکمران میاں محمد سلطان چگتائی سے ایک رسمی معاہدے کے ذریعے حاصل کی برطانوی حکام کو جب ریلوے اسٹیشن کا داخلی دروازہ پسند نہیں آیا تو اسے میاں محمد سلطان نے اپنے خرچ پر دوبارہ تعمیر کیا اس ریلوے اسٹیشن سے پہلی ٹرین اٹھارہ سو ساٹھ میں امتسر تک چلائی گئی کیا میں پاکستان کے دوران لاہور ریلوے اسٹیشن کی عمارت ہندوستان سے لوٹے پٹے مہاجرین کی آمد کی وجہ سے متاثر ہوئی تاہم اس وقت کی ویسٹ پاکستان ریلوے کے حکام نے جلد ہی اسے بحال کر لیا لاہور ریلوے اسٹیشن کے گیارہ پلیٹ فارم ہے جن میں سے پلیٹ فارم نمبر ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس کے لیے جبکہ پلیٹ فارم نمبر دو بزنس ایکسپریس ٹرین کے لیے مخصوص ہے سمن ریاض بی ایس شعبۂ صحافت یونیورسٹی لاہور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز سلطان محمود غزنوی کے پسندیدہ غلام احمد ایاز جن کو تاریخ معمار لاہور کے نام سے یاد کرتی ہے انہوں نے موجودہ لاہور کی تعمیر کی سال ایک ہزار بارہ میں جب سلطان محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور راجہ بھیم پال کو شکست دے کر شہر کو فتح کیا تو لاہور شہر کی معاشی معاشرتی اور دفاعی اہمیت کے پیش نظر اپنے منظور نظر ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر کیا اس کوریز جنگ میں اگرچہ لاہور تباہ ہو چکا تھا لیکن ایاز نے اس تباہ شدہ شہر کی بحالی اور تعمیر نو اپنے زیر نگرانی کرائی اس نے شہر کے گرد فصیل بنوائی جس کی باقیات بعض علاقوں میں اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں غزنیوں کے ڈر سے جو ہندو لاہور سے بھاگ گئے تھے انہیں واپس لا کر دوبارہ آباد کرایا اس طرح احمد ایاز نے خود کو ایک اچھا حاکم بھی ثابت کیا اپنے وقت کا یہ بیش کی متھیرا اور شہر لاہور کا محسن چوک رنگ محل کو ٹکسالی سے ملانے والے راستے میں اسودہ خاک ہے دانش بھٹ بی ایس میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سہیر یونیورسٹی لاہور جی لسنر کیا ہماری بریک اور جی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ زیرو فور ٹو تھری فائیو ہیں تھری زیرو تھری فائیو نائن پر اور ہمیں میسجز کر سکتے ہیں فیس بک پر آر جے عثمان احمد کے پیج پر جی لسنرس تو ہم ذرا اپنے انفارمیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ کو ہم بتا رہے تھے مسدود غزنوی کے بارے میں جو کہ پوتے ہیں پوتے تھے سلطان محمود غزنوی کے اور بیٹے تھے مسعود غزنوی کے ان کے بارے میں مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے جو ہے لاہور کی تعمیر و ترقی میں کافی دلچسپی لی یہاں آنے کے بعد اور اس کے بعد ان کی موجودگی میں جو بہت اور اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی لاہور آمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا انتقال ہوا آئی مین I mean, مجدود غزنوی کا انتقال ہوا آ, 1043 عیسوی میں اور آ, یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخی کتابوں میں ان کی ڈیتھ کی جو ہے ریزنس نہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ ان کا مرڈر ہوا تھا اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا مرڈر کیا تو کس نے کیا اور اور اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کا مقبرہ بھی موجود نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے دنیا کے جو ہمارے آج زمانہ جو ہے اس کی حالات, حالات کی کے جو ہے نا اس میں نظر, گیا ہو گیا نظر ہو گیا بالکل اور جب لاہور ائے تھے تو انہوں نے کافی انٹرسٹ لیا تھا ایز گورنر لاہور میں اور کافی جی ان میں انہوں نے ایز گورنر لاہور میں کافی کام کروایا اور تعمیر و ترقی میں خاص طور پہ بہت زیادہ دلچسپی لی اور بہت کام کروایا لیکن ان فورچونٹلی انہوں نے تو بہت تعمیر و ترقی میں کام تعمیر و ترقی کے لیے کام کروایا بٹ خود ان کا اپنا مقبرہ جو ہے وہ سے جو ہے وہ مٹ گیا جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ملک کے لیے اور اپنے وطن کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ بیچارے جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نام و نشان بالکل صفائی ہستی سے مٹا دیا جی جاتا بلکل. ہے بالکل اور ہم بھی آپ کو کوشش کریں کہ آپ کو ایسی انفارمیشن دیں جو کہ بہت کم آپ جانتے ہیں جس طرح سے محبوب حسنوی کا تو ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کون تھے کافی بڑا نام ہے یہ اور ان کا ہسٹری میں ہر جگہ نام پایا جاتا ہے لیکن مجدود غزنوی نے بھی کچھ کم نہیں کیا کم سنی کی عمری میں آئے انہوں نے ایک رسپانسبلیٹی سنبھالی اور کافی کام کروایا یہاں پہ لیکن ان کا نام بہت کم پایا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لسنرز کو وہ چیزیں بتائیں جو وہ بہت کم جانتے ہیں جی بالکل اور اب ہم تھوڑا سا فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ کومل شیخ ہیں اور وہ کہتی ہیں گھر کی ڈیوٹی 24 فور کی ہوتی ہے جتنا کام فیمیلز کرتی ہیں اتنا کام میلز نہیں کرتے اور uh, میلز نہیں کرتے تھک ہار کے گھر آ جاتے ہیں سو so, uh, جی بالکل یہ آپ کے حق میں میسج ہے لیکن میں ان جی کو جواب جی, دیجیے جی جواب میں <laughs> ان کو دے دوں کہ ہم میلز جو ہیں جب آفس میں جاتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے لوگوں سے ایک تو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور پلس پھر ان کو گھر کی ٹینشن اچھا فیمیل بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جو پی وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنے تک ہی رکھتی ہیں بیچارے ہسبینڈ کو ہوا بھی نہیں لگنے <laughs> ایسی بات میں سے ایسے نہیں کرتی کی اس بات ہوتا ہے اچھا اور پھر میل بیچارہ جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب بیٹھا ہو آفس میں کہ یار اچھا میں نے مجھے پی ملے گی میں نے کیا کیا کروانا ہے بیچارے نے اور پھر وہ آئے گا گھر اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کھانا بنائے یا نہیں بنائے اچھا کیونکہ فیمیل تو آفس میں ہوں گی نا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جو رسپانسبل فیمل ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اپنی فیملی لائف کو بھی صحیح سے سنبھالنا ہے اور جو اس چاہتی ہیں کہ ان کی جو ہوتی ہے میرڈ لائف جو ہے سکسیزفل رہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں وہ پہلے کھانا بنا کے فریج میں رکھ دیتی جسٹ کام ہوتا ہے مائکرو میں اوون گرم کرنا وہ کون سا مشکل کام ہے ہاں اچھا تو وہ پہلے میل بچارا ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ بےچارا تھک جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ اس کو تھکاوا بعد میں رکھ لے گا وہ بعد میں اٹھا کے وہ رکھ دے گا اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ صفائی اتنی امپورٹینٹ ہے اور ہے یہ تو یہ تو ہونا بندے میں اپنے ریلیشن اور اپنے میل سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹینٹ ہوتی ہے اور وہ بےچارا سر پکڑ کے رکھتے میں مجھے کیا گیا اچھا آپ آفس میں تھے آپ نے مجھے کال نہیں کی یہ سوچتا رہتا ہے اچھا میں نے جس کے لیے تو اس بچارے کو سوچنا بھی تو ہے نا وہ بےچارا ذہنی تھکاوٹ کا شکار اب وہ انسان گھر پہنچا اور ان کی فیملی بھی سفر نہیں کرتی جاب کی وجہ سے ہم لوگ کو ذرا چلتے اپنے ہمارے ساتھ ایک لسنر ہے سارا ان کی طرف سے ایک میسج آیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بیکوز سوسائٹی uh, میں لڑکی کا اکیلا سروائو کرنا بہت ڈفیکلٹ ہوتا ہے اسے ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے لڑکے پہ کسی بھی طرح سے یا پھر ہسبینڈ پہ یا وائف فرینڈ پہ <laughs> تو آپ کیا کہتے ہیں کیا کسی بوائے فرینڈ کا ہونا ضروری ہے کسی لڑکی کے لیے یا کسی لڑکے گر فرینڈ کا ہونا ضروری ہے نہیں آئی تو اب سوسائٹی نے ایک پرسپشن بنا لی ہے کہ یار اگر ہے تو آپ بہت اچھے ہو اگر نہیں ہے تو بالکل اس چیز سے میں آپ کی کرتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بوائے فرینڈ ہو اور آپ کے جو ٹیم ممبرس ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اب ضروری نہیں ہے اور کوشش کریں کہ کم سے کم ڈیپینڈ کریں دوسروں پہ ہمیشہ نقصان ہے جی اور جب بھی فرینڈ شپ تو بغیر کسی چیز کو دیکھے کیجئے گا جی بالکل جب فرینڈ شپ کریں تو سنسیئرلی کریں کہ وہ آپ سے کتنا سنسیئر ہے اور آپ اس کو کتنے دیر تک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا ہمارے ساتھ رہے Enjoy! We are, kare. Gee, we are here for you. This station is for you. And uh, you are listening to us. Uh, FM Boom 106.6 With RJ Usman Ahmed And Fatma So you're not nervous? No, I'm way better. اور پہلے تھوڑا سا تھا کہ یار کیا کرنا ہے اور یہ آل دیٹ لیکن نہیں جسٹ چیٹ اور مجھے نیچرلی جیسے میں ہوں مجھے ویسے ہی بات کرنے کا موقع ملا یہاں پہ ورنہ مجھے یہ تھا کہ نہیں آئی ہیو ٹو ایکٹ لیکن نہیں ایسا نہیں ہے نہیں یو ڈونٹ اپنے اچھے پہنچانے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں اور انفارمیشن ہمارے سے آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے فیڈ بیک نہیں مل رہے جلدی کریں فیڈ for you yeah. or اور so please Contact us at 042-353-0359. And you can catch up us at Facebook. Uh, page is R.J. Usman. R.J. Usman Ahmed. Yeah. Okay, uh, here comes uh, a track for you. It's uh, from Miley uh, uh, my uh, One of my favorite songs, uh, The Climb. So uh, here it comes for you. Uh, I hope you people enjoy uh, it because um, it's a little bit uh, ambitious song and uh, yeah uh, I'm gonna enjoy the song uh, with you people here it comes for you that dream I'm dreaming but there's a voice inside my head you'll never reach it every step I'm taking. Every move I make feels lost with no direction My faith is shaking But I, I gotta keep trying Gotta keep my head held high There's always gonna be another mountain I'm always gonna ہر سال دنیا بھر میں آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے اس دن کے مناسبت سے بہت سی تقریبات سیمینار اور ورک کا انعقاد کیا جاتا ہے خواتین کے دن کو منائے جانے کا مقصد تمام شعبہ ہائی زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے سب سے پہلا خواتین کا دن امریکہ میں امریکن سوشلسٹ پارٹی نے 28 فروری 1909 میں منایا سوشلسٹ پارٹی کے کارکن لوئس نے سالانہ بین الاقوامی خواتین کا دن منانے کی تجویز پیش کی 18 مارچ 1911 میں ایک ملین سے زائد لوگوں نے یوم خواتین منایا خواتین کا عالمی دن ایک مقبول دن کے طور پر انیس کے بعد 8 مارچ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظوری کے بعد منانے کا اعلان کیا گیا 2010 دس میں پہلی بار آئی سی آر سی نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور برداشت پر توجہ مبزول کرائی آٹھ مارچ 2011 گیارہ کو خواتین کے عالمی دن کی سومی سالگرہ کو یادگار بنانے کے لیے امریکہ کے صدر باراک حسین اوباما نے مارچ کے مہینے کو ویمن ہسٹری منتھ کے طور پر منانے کا اعلان کیا خواتین کے عالمی دن 2012 بارہ کے لیے اقوام متحدہ کی مرکزی کمیٹی نے با اختیار خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہیں کارڈ بھیجے سمن ریاض بی ایس شعبہ صحافت سپریہ یونیورسٹی لاہور Listeners Welcome back This is your R.J. Osman Emma Dan Padma With your station 101 106.6 Boom FM So uh We are here for you And uh, people Hope you are enjoying uh, The show How uh, are your songs The last song was An enthusiastic song yeah, see, Or see. I enjoyed a lot What about you? یا yeah, انہوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا بہت زیادہ آ, ہمیں نہیں مل رہے. کے نہیں مل رہے, جلدی سے اچھا مطلب جی تو ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا سا میسج ہے لیکن ہم ابھی اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے تھوڑی دیر بعد کریں گے کیونکہ وہ بہت اچھا میسج ہے اور وہ لاسٹ میں جو ہے جب اینڈ uh, آئے گا تب ہم کریں گے حافظ یاسر کا ہے سو ہوپ یو اور انجوائنگ اور ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ کہ زبردست تھینک یو میں بھی سیریسلی اپنی سیٹ پر ہی ڈانس کر رہا ہوں ویسے کرنا تو نہیں چاہیے جی لسنرز ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں فیڈ بیک کا ہم آپ کے لیے ہی یہاں پہ اچھا تو ہم ٹاپک پر تھے جی ہم اپنے ہم اپنے واپس آتے ہیں سنسیئرٹی کس حد تک ضروری ہے سنسیریٹی کس حد تک ضروری ہے کتنا سچ انسان کو بتانا چاہیے اپنے پارٹنر کو اپنے فرینڈس کو اور کتنا چھپانا چاہیے؟, uh, بتانا چاہیے اور سارا ہی ایسے سچ سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں جس اس لیے کہ یار وہ بندہ ہرٹ نہ ہوتے ہیں بالکل ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگلے سے جھوٹ بول دیتے لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں جب اس کو جب سچ پتا لگے گا تو وہ کتنا ہرٹ ہوگا اور وہ زیادہ تکلیف دے ہوگا اگلے کے لیے جب جب بتا کہ جی پہلے اس اچھا اس بندے کو ہم میں سچ دیتے یار اس ٹائم وہ سچ تھا میں نے آپ سے اس ٹائم جو ہے نا جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا تو اس بندے کو ناراض تو نہیں ہونا چاہیے میرا خیالت کیا کہتی ہیں آپ پھر دوسری بات یہ کہ ہم بات کر رہے تھے ریلیشن شپس کے اوپر کہ جو ایک بوائے کے لیے گرل فرینڈ ہونا ضروری ہے یا نہیں اور یہ ضروری ہے کہ نہیں ویسے میرا پوائنٹ آف ویو ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے بٹ آپ لوگ ہم لوگ آپ کے لیے ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے تو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو بتائیں تاکہ ہم لوگ اینڈ میں کنکلوژ ڈرا کریں کہ جی تو اچھا کیا کیا سوچ رہی ہیں آپ لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں سوچنے بیٹھ گئی ہیں آپ بالکل ظاہر بات ہے یہ ٹاپک چلنا مت سوچے اتنا زبردست ٹاپک ہے اس پہ سوچنے کو دل کرتا ہے گٹنوں پہ زور آئے گا گھٹنوں نہیں وہ عقل جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو پھر اچھا میرا تو خیال ہے کہ بےچارے بوائز بھی کہیں کسی حد تک بہت زیادہ حد تک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کچھ حد تک ہوتے اچھا آ, ویسے بھی مطلب جیسے اب وہ انہوں نے کہیں جانا ہے تو آ, آ, دوستوں کے بغیر نہیں جائیں گے اور پھر آ, جو ہے اپنی جو Uh, جب انہوں نے گھر آنا ہے تو گھر والوں سے آپ کو بتاؤں فاطمہ سیکریٹ اچھا بتا نہیں کسی کو تو سیکرٹ یہ تو اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹ کسی کو بتانا نہیں ہے پھر آپ آ کے جا کے کسی نے تو سیکریٹ یہ کہ میرے دوست کی شادی تھی اب مجھے پیرنٹس نے اجازت دی تھی رات گیارہ بارہ بجے تک کی تو ہمارے شہر میں راتیں بہت جلدی ہوتی ہیں کوئٹہ میں نا تو اب کیا ہوا جب میں وہاں گیا تو ہم لوگ وہاں پر شادی شروع ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں میں کہاں دوست کی شادی ہو پھر اس کے ساتھ فرینڈ ہونا اور پھر لیڈی فارغ ہوتا ہے اور بندہ انجوائے بھی بہت کرتا ہے اپنے کے ساتھ اب وہ ہوتے ہوتے ہوتے نہ رات کی نا تین بجے جی بالکل اب ایسے ہی ہوا اب کیا ہوا جب مجھے گھر پہنچایا گیا نا اب میں کیا کہہ اپنا گیٹ ٹاپ رہا ہوں میرا گیٹ بہت اونچا ہے اب میں گیٹ کے اوپر تو چڑھ گیا ان کی ایک جو مین ونڈو ہے نا بڑی سی وہ باہر کی طرف کھلتی ہے قسمت میری بہت اچھی تھی پیرنٹس نے بچایا پہلے بچایا بعد میں پیرنٹس نے بچایا نہیں پیرنٹس نے بولا بیٹا باہر اترو اندر مت اترو صحیح تو میں چڑھ تو گیا تھا اب کیا ہوا میں تو پلیز شیئر کیجیے یا yeah, ہم لے کے آئیں گے آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن کرنٹ افیئر فرام آن ورڈ ان شاء اللہ جی بالکل انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی شو آپ کو پیش کیا جائے آپ کے جی یو کین کال ایس آن زیرو فور ٹو تھری فائیو ڈبل تھری زیرو تھری فائیو نائن فیس بک پیج پر آپ آرجے عثمان احمد پہ جوائن کر سکتے ہیں ہمان احمد فاطمہ فرام ون زیرو سکس جی تو ہم چلتے ہیں اپنے بالکل کیسا ٹریک سننا پسند کریں گے چلے آپ کی مرضی کا ٹریک لگاتے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ویورس ہمیں بتائے ٹریک سننا چاہتے ہیں تو ابھی تک تو ملا کہ جس کی بیس پہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی جمشید جی بالکل جنید جمشید کسی زمانے میں بہت اچھے سنگر ہوا کرتے تھے اب تو ماشاءاللہ سے وہ اسلامک تھوڑے سے ہو چکے ہیں کافی زیادہ ہو چکے ہیں بلکہ تو ان کا یہ ٹریک مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا تھا اس زمانے میں تو ہم وہ چلا دیتے ہیں یا پیس انجوائیو Some booze. بہت اچھا تھا اور وہ پتہ عام وائلن نہیں یہ لکڑی کا مطلب وہ جو ایک آتا ہے کہا جاتا ہے یہ ستار بھی نہیں مطلب وہ ایک ہے جو یہ مطلب پہلے تو تھا نا تو جو وائلن ہے یہ بہت نیو نیو ہاں لیکن جو پرانا تھا نا وائلن کا یہ وہ ہے وہی بتا رہی تھی وہ ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے بجایا اور بہت ہی پیاری کمپوزیشن بہت زبردست کمپوزیشن اچھا پرانے سانگ اپنے ہی اندر بہت کچھ لے کے بیٹھے جی بالکل بہت اچھے سونگس بہت اچھے سانگ پائے جاتے ہیں اگر ہم لوگ اسے اس کے لیرکس کی طرف جائیں تو لیرکس کیا کے لیرکس ہوتے ہیں اس کے. Hmm. آخری 15 منٹس رہ گئے ہمارے پاس اور اس کے بعد uh, uh, فرام ہی تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں جی جی جو بیک ہے سارا میں آپ کو بتاتی چلوں عثمان بڑے خوش ہیں جب میں نے ان کو بتایا کہ ایسا فیڈ بیک آیا تو لسنرز آپ بھی ضرور سنیے گا کہ عثمان اتنا خوش کیوں ہے جی سارا نے ہمیں میسج کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں نہیں بوائے فرینڈ ہونا ضروری نہیں ہے اور بوائے فرینڈ پر تو ڈیپینڈ کرنا بھی نہیں چاہیے وہ کتنی خلاف ہے بوائے فرینڈس کی زیادہ لوگ سنیں ہاں شیور ضرور میں تو چاہتی ہوں کہ سارا زمانہ سنیں اچھا جی تو میں کہا تھی جی سارا کا کہنا یہ ہے کہ بوائے فرینڈس پہ تو بالکل ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ ہسبینڈ پہ ضرور ڈیپینڈ کرنا چاہیے اور اسپیشلی اس نے ایک میسج دیا ہے فار کہ اگر وہ آپ کو دل سے چاہتا ہے تو آپ اس کی خوشی اور وہ اپنی خوشی سے آپ کو پرمیشن دیتا ہے جو آپ کہنے تو ضرور کیجئے اور اگر نہیں اسے پسند نہیں ہے لیکن وہ صرف آپ کی خوشی کے لیے کہتا ہے اوکے کر لو مطلب وہ چاہتا نہیں ہے لیکن وہ چاہتا کہ آپ کی خوشی پوری کر لوں ذرا ہاں عثمان کی خوشی نہیں سنبھال رہی کیونکہ اس کے فیور میں ویسے جو آیا ہے تو جی میں کہاں تھی ہاں جناب میں بتا رہی تھی آپ کو کہ سارا کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہسبینڈ آپ کو دل سے چاہتا ہے اور آپ کو پرمیشن نہ دینا چاہتے ہوئے دے دیتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ جاب نہ کریں کیونکہ آپ جاب کریں گی بھی تو آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گی جو آپ کو ملنی چاہیے جی نہ مینٹلی ملے گی نہ انٹرنلی آپ سیٹسفائی ہوں گے اور بلکہ کتنا اچھا لگے گا آپ کے ہسبینڈ کو سارا کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہسبینڈ کو اپسٹ کر کے آپ اپنی مرضی نو ڈاؤٹ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے بٹ جو ہے نا آج کل شوہر چارے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں جی بالکل اس چیز میں تو ایگری ہیں کہ اسلام میں اتنی اہمیت بھی گئی ہے اور ہمیں پالیسی کرنا چاہیے کیا چاہتی ہیں وہ کس طرح چاہتی ہیں ان کو اچھا وہ کیا جب آپ کے گھر آئیں گی تو پھر بچاری وہ بالکل میچیور نہیں ایسا نہیں ہے اس ساتھ کھیلیں فن کریں فن لونگ رہے ان کے ساتھ اگر وہ کسی پرابلم میں تو کی پرابلم سنیں اس کو یہ بھی تو بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اگلا اپنا اس کے لیے نیا ماحول ہے اور کسی کو اپنا بنانے کے لیے مکمل طور پہ اپنا کرنے کے لیے اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے جی بالکل جتنا آپ اچھا کریں گے اتنا تو وہ بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گا کیونکہ ایک اینڈ جو ہے نا ایک بندہ جو ہے کمپرومائز تھک جاتا ہے اور جی بالکل اچھا پوزیٹیولی اچھا اچھا. اچھا. جب چینج ہو تو نو وے یہ برا ہے اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیولی اگر چینج آ رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے اپنی کنٹری کو एक बेटर कंट्री बना सकते हैं जी बिल्कुल एक बेटर कंट्री बना सकते हैं एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं और बना अपने हैं। और इर्द गिर्द के लोगों को आप अपनी तरफ मुतव कर सकते हैं की कि जब लोग आ, आ, कुछ अच्छा कर रहे होते थे तो लोग देख के उनकी तरफ मुतव होते थे अट्रैक्ट होते थे और कहते थे की कि यार किस तरह के लोग हैं चलो हम इनमें बैठ के देखते हैं की क्या ऐसा अच्छा कर अब इसी तरह क्या हुआ की एक जमात गई बाहर تو وہاں پر وہ جو ہے اسلامی اسلامک انفارمیشن دے رہے تھے آپس میں تو کچھ دو دو تین نوجوان جو تھے اس جگہ کے ان کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور وہیں آ بیٹھ گئے اور اس اسلامک انفارمیشن سنی اور ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے جی بالکل وہ انفارمیشن ہی اتنی انفارمیٹیو تھی اور اتنی تھی نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا نوٹ کیا نا تو کہتے ہیں ہم نے ایک تو چینج نوٹ کیا دیکھیں آپ چینج کی کس طرح مطلب چینج کتنا اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو एक तो वो कहते हैं हमने चेंज नोट किया और हमने देखा कि एक इंसान बोल रहा है एक आदमी बोल रहा है और बाकी सब उसको बैठ के सुन रहे हैं अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कितनी बड़ी चीज नोट की है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी तरह से चेंज लाया साथ जा सकता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोसाइटी नहीं चेंज, नहीं चेंज हो सकती है हमारे लोगों की मैंटेलिटी नहीं चेंज हो सकती बिल्कुल हो सकती है इंडिविजुअली एफर्ट्स करते रहिएगा और सोसाइटी को अच्छे से अच्छा बनाते रहेंगे जब तक सोसाइटी में अच्छे लोग हैं जब तक आप हम जैसे लोग हैं हम लोगों को चेंज करने के लिए तब तक सोसाइटी अच्छी बनी रहेगी इन इनशा जरूर क्या कहती है बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान आप हम लोग हम भी अपनी एफर्ट कर रहे हैं اور لسنر آپ اس ایفرٹ میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے شو میں شامل ہو کے تو جی پلیز کال زیرو فور ٹو تھری زیرو تھریج ہے آر جے عثمان احمد اور میرے گلے میں بہت درد ہے اور اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو پلیز آئی ریئلی سوری غلطیاں دو اور ساتھ میں میرا بھی فرسٹ ڈے تو پلیز اومیٹ Yeah So uh this is your Rigo Smile Hamad and uh, and Fatma from your station Boom FM 106.6 Okay enjoy kar rahe ہمیں فیڈ بیک نہیں مل رہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی سے کیا چاہتے ہیں اور کتنا ہمیں وہ سن رہے ہیں تاکہ ہم اس طرح سے اپنے شو کو بہتر سے بہتر کر سکیں جی چلے ہم ایک اور ٹریک کی طرف چلتے ہیں اپنے جی بالکل اور ہمیں آپ کے ویوز چاہیے ہاں جی اب عثمان کی پسند کا سانگ سنتے ہیں Thank you. Thank you. کیسا تھا سانگ لسنرس اور آپ کو کیسا لگا سانگ مجھے تو بہت اچھا لگا आपको آپ کو کیسا لگا سانگ یا اس <laughs> ماں yeah. نے کچھ زیادہ انجوائے کر لیا نا وہ لوگ سنی رہے ہوں گے کیوں نہیں سنیں گے ہمیں نہیں سنیں گے کس کو سنیں گے ہاں بالکل کیونکہ ہم ہے یہاں پہ جی اور ان کا اپنا جی بالکل یہ ان کا اپنا اسٹیشن ہے وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور چلیں اب یاسر کا حافظ یاسر کا میسج میں پڑھ لوں وہ کہتے ہیں کہ میل بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ میل اور فیمیل جب تک ساتھ ساتھ نہ چلیں تب تک جو ہے وہ ایک کامیاب لائف نہیں گزار سکتے اور کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو بالکل بہت ہی میل اور کام نہیں नहीं گے और نہیں چلے گی اور زندگی گاڑی کی طرح ہی ہے آپ اس کو جب تک آپ کی ٹائر صحیح سے کام نہ کرے نہ وہ چل نہیں سکتی تو ان کا میسج بہت اچھا میسج ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ہونے لگا ہے کیا کہتے ہیں جی بالکل اور دونوں کو نا ایک ساتھ کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کے کہ کون کیا چاہتا ہے اگر اگر فیمل جاب کرنا بھی چاہتی ہیں تو بھی آپ ان کو بے شک اجازت دے دیں فیمل کو جاب کرنے کی ان کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یار ہاں اچھا نہیں لگ رہا چلو یار نہیں کرتی تھوڑا کرنے کے بعد بالکل اتنی سینسیبل تو آج کل کی فیمل ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے وہ جائیں گی ایک دو دن دیکھیں اگر ان کو لگے گا کہ نہیں یہ سوٹیبل نہیں ہے اور یہ بیسٹ بھی है तो फिर वो खुद छोड़ देंगी वो खुद पीछे हो जाएंगी وہ ریزرو ہو جائیں گی اس چیز سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی فیمیلز کو ایک ہس دی ہوئی ہوتی ہے وہ جج کر لیتی ہے کہ کون سی چیز کو جو ہے نا انرجی جو اس کو مل رہی ہوتی ہے نا کسی چیز سے ریزرو ہو جاتی ہے جی بالکل اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس کو اپنی میرڈ لائف کو بھی تو ٹھیک سے چلانا ہوتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیتی ہے کہ یار چلو اب آ ہیں پرابلمس کریٹ ہو رہی یہ پرابلمس نہ ہوگا اس چلو قربانی دے دیتی ہوں لڑکا کہتا ہے چلو یار میں wow, ma, ja <tos> جو بیلنس پہ ہی لائف میرٹ لائف خاص طور پہ چیک اینڈ بیلنس پہ ہی گزر سکتی ہے کہ ایک بندہ کسی بات پہ کمپرومائز کرے تو دوسرا کسی بات پہ دونوں سائڈ پہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی تبھی جا کے لائف جو ہوگی بیلنس ہوگی اور بہت زیادہ خوش حال لائف ہوگی جی لسنس تو آپ ہوپ فلی ہماری باتوں پہ عمل کریں گے اور جو ہے نا اچھی سی لائف گزاریں گے اور جو ہے اپنے بچوں کو اچھی سی تربیت دیں گے کیونکہ تربیت کرنا بچوں کا سب سے پہلا فرض ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ سوسائٹی میں اچھی طرح سروائیو کر سکیں اور انہیں بری سوسائٹی سے بچائیں اور اپنا اپنے ارد گرد والوں کا سب کا خیال رکھے اور جو ہے اپنی لائف کو اس طرح بنائیں کہ نہ وہ آپ کے اوپر برڈن ہو نہ آپ کی لائف دوسروں پر برڈن ہو کیا کیا جی بالکل میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس طرح سے لے کے چلیں کہ نہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ کریں نہ کوئی آپ اس میں کوئی یہ نہ کہ جناب جو ہے نا اس نے یہ کہہ دیا تو آپ نے یہ کرنا ہے نہیں آپ اپنی لائف کو اپنی فیملی کو لے کے چلیں جی آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے اور آپ کی فیملی کے لیے کیا سوٹیبل ہے اور میک دا رائٹ ڈیسیز بیکوز اٹ آپ کیا کس ٹائم پہ کیا ڈیسیجن لیتے ہو ایک امپورٹینٹ ٹائم پہ آپ کا ڈیسیجن بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ کیا ڈیسیزن لیا اور وہی ڈیسیجن آپ کے فیوچر کو جو ہے پریڈکٹ کرتا ہے اور آپ کے فیوچر کو بناتا ہے اور بگاڑتا بھی ہے تو میک دا رائٹ ڈیسیزنس اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب ایک بہت اچھی ہیلدی ویلدی اور ہیپیسٹ لائف جو ہے وہ جئیں اور خود خوش رہیں اپنے ساتھ والوں کو بھی خوش رکھیں اور مزے میں رہیں جی یار ہمارے پاس اب جسٹ دو منٹ ہیں ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کر چکے ہیں ہوپ ہماری باتیں آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوں گی آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی ٹمورو ایٹ دا سیم ٹائم سیم پلیس اینڈ سیم نمبر سکس پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ ہوں گے ہم ایٹس می عثمان احمد اینڈ اینڈ فاطمہ یا سو اسٹیٹ یونیورس اچھا ضرور آئیے گا ہم آپ کا ویٹ کریں گے اور آپ ہمارا ویٹ کیجیے گا جی بالکل آپ خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیے جی, گا بالکل اور خوشیاں بانٹیے گا خوش رہیے گا کیونکہ uh, خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں بالکل خوشیاں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں تو ٹریک اینڈ انجوائے اللہ